أعوذ بالله علیم من, من ونفقه ونفقه يا الذین لا ایمان لائے ہو لاتا تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست, نہ بناو. یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ان کے باغ باغ کے دوست ہیں منكم اور جو انہیں تم میں سے دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے ان اللَّهَ لا قوم ظالمین یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اولیاء یہ ولی کی جمع ہے یہ کہتے ہیں دوست کو دوست بنانا مراد اس سے ہے دلی دوستی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 پھر اللہ سبانا ہوا تھا اعلیٰ نے یہود کا بوغذ اور عداوت اسے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی اشد النافی عداوت مسلمانوں کے دشمنوں میں سے سب سے سخت ترین دشمن جو ہیں مسلمانوں کے وہ ہیں یہودی جو یعنی شدید قسم کا دشمن ہے اور اس کے دل میں تمہارے خلاف بغض اور انعد اور دشمنی اور تینا اور حسد بھرا ہوا ہے تم اسے اپنا دلی دوست بنا لو تو یہ یقیناً خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے اور پھر ان کی آپس میں جتنی مرضی لڑائی ہو جتنا مرضی اختلاف ہو جیسا بھی جھگڑا ہو لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں یہ کٹھے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں تو یہود و نشارہ سے بھلا مسلمانوں کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے اور اس بات پر اتنی سختی کی فرمایا و میتا ہوں من کم فن جو انہیں دلی دوست بنائے گا دل کے ساتھ یہودیوں عیسائیوں کو چاہنے لگے گا اور ان کے ساتھ یارانیاں یارانے جوڑے گا یاریاں لگائے گا وہ हो जाएगा میں سے ہو جائے گا ظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اچھا یہاں ایک اور بات اس سمجھ میں بھی ہے ایک ہوتی ہے ولا اور ایک ہے طوری عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ولا اور طورلی ان دونوں کے اندر فرق ہے جو ہے نا ولا یہ یہود نشارہ کے ساتھ جائز ہے اور تبلی یہ نہ جائز ہے ولا کچھ صورتوں میں جائز ہے لیکن تبلی نہ جائز ہے ولا یہ ہوتا ہے کہ یہود السارہ کے ساتھ کسی حادثہ تعلقات رکھے جائیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے یا سر ممتا میں اللہ سبحان العالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم سے تقال نہیں کرتے تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا ان تبرو و ہی رہی کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ بھلے وہ یہ حدود ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے ضرور آسان نہیں ہے تو ان کے ساتھ اچھا تعلق استوار کرنا شریعتی سے منع نہیں کرتی ہاں دوسری چیز ہے تبلی وہ ہے کہ بندہ دل و جان سے یہ یہود کو چاہنے لگے ان کے رنگ میں ہی رنگا جانا شروع ہو جائے یہ منع ہے فتح اللہ دینی خلوب مراوئن یو سارے امنفیم بس آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے یو سارے وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں جو سارے ان دوڑ کر ان میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نقشہ ان تو ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں کوئی گردش زمانہ نہ آن پہنچے ہم گردش زمانہ کی لپیٹ میں نہ آ جائے کوئی مصیبت ہم پہ نہ آ جائے فاش اور واہ یہ عطیہ بالفت ہی اور انگری تو قریب ہے کہ اللہ تعالی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم کوئی اور معاملہ فیوس بح علاما أَصَبْرُ فِي <النَّادِمِين> پھر جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہے وہ اس پر پشیمان ہو جائیں یعنی منافقین جو یہود نصارہ کی طرف دور دور پہ جاتے تھے ان کے ساتھ دوستیاں کیے جا رہے تھے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 ہر طرف سے اپنی بچت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطر اللہ مارا گن آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق ہے جو سارے اون ہیں وہ ان میں بھاگے بھاگے جاتے ہیں دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں نقشہ انتصیبانہ دائرہ ہمیں حالات کے پلٹا کھانے سے گردش زمانہ سے ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ختح عطا کر دے اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو و سارا ہے یہ ججیا دینے پر مجبور ہو جائیں گے اور پھر منافقین کو ندامت ہوگی ہم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے نہ ادھر نہ ادھر ہم نہ خدا ہی ملا نہ ہو جائے گا ان کا منافقین کا پردہ چاک ہو جائے یہ روز مغلوب ہو جائے اب وہ جزیا دے کر رہے پر مجبور ہوں گے تو ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنی ان حرکتوں پر یہ نادم ہوں گے تو خیر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا فتح والا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی بنوا کے, کے جو یہود تھے ان کو جلا وطل کر دیا گیا اور یہ جو منافق تھے یہ اپنے اس پر پھر افسوس ہی کرتے رہے ہند اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے تھے کہتے ہیں اھا اولئک الذین کیا یہی وہ لوگ ہیں اقسم بالله جہدا ایمانیہم جنہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی تھیں جہدا ایمانیہم پختہ قسمیں وہ کیا کہتے تھے کہ انہم لعمعکم کہ یقینا وہ تمہارے ساتھ قسمیں اٹھاتے تھے بڑی اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں حق بتہ انالو ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے فاصبحوا خاسرین تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے یعنی مسلمان جب جنگ کے وقت منافقین کو یہود اور افار کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھتے تو تعجب کرتے کہ یہ تو کہتا تھا میں مسلمان ہوں اور ہمارے ساتھ اور بڑی پکی قسمیں اٹھا کے کہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یہ تو ہمارے ساتھ ہونے کی قسمیں اٹھاتا تھا اور اب جنگ میں یہ کفار کے بدن ڈالے ہوئے ہیں تو مسلمان بڑے تعجب کا شکار ہوتے تو اللہ تعالی نے بہرحال منافع کی حقیقت کھول دی تو یہ خسارے اور نقصان میں چلے گئے یادین اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا مرتد ہو جائے گا فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِنْ تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا ایسی قوم کو لائے گا کہ يُحِبُوهُم وَيُحِبُونَهُ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مؤمنوں پر نرم ہوں گے وَعِزَّةٍ عَلَى الْق اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے مومنوں پر بہت نرم کافروں پہ بہت سخت اللہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے فضل اللہی من یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے آکا کرتا ہے علیم اور اللہ تعالی بہت وسط والا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 آئندہ حالات کے متعلق یہ آئے پہلے سے ہی نار فرما دی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی مکہ مدینہ اور بحرین ان تین علاقوں کے, علاقوں کے علاوہ تمام علاقوں کے جو عرب قبائل تھے عرب قبائل ان کے مرتب ہونے کی خبریں آنے لگی فلاں علاقے کا فلاں قبیلہ فلاں علاقے کا فلاں قبیلہ فلاں علاقے کا فلاں قبیلہ مرتب ہو ہیں ان کا مرتب ہو کیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکاط نہیں دیں گے اس کو ارتدا شمار کیا گیا یعنی کہ کلی طور پر یہ نہیں تھا کہ ہم اسلام چھوڑتے ہیں پوری پوری طرح سے وہ اسلام سے دست بردار نہیں ہوئے کیا کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے یہ تین بنیادی کام تھے نا اسلام کے تو حضور شارد کی گواہی اس کے بعد نماز اور اس کے بعد زکات باقی روزہ رمضان میں حج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 کہتے تھے کہ ہم ہاں ابراہیم پر ہیں تو اسی طرح جو یہود روڈ تھے یا عیسائی تھے وہ بھی ابراہیمی دعوے دار تھے کیونکہ موسا عیسا یہ بنی میں سے تھے نا یعقوب علیہ السلاطلام کی اولاد میں سے اور جو یعقوب علیہ سلاطلام ہیں وہ اس کے دیتے ہیں اور اس حافظ ابراہیم علیہ سلاطلام کے دیتے ہیں اور یہ ابراہیمی دین اس کے دعوے دار تھے اس لیے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 اب اس میں سے وہ کہنے لگے نماز تو چلو ہم پڑھ لیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ ان مان این زکات وہ لوگ جو زکوات کو روک لینے والے تھے منکرین زکات نہیں مانے این زکات زکات دینے سے رک جانے والے ان کے خلاف پتال کیا اور انہیں مردد قرار دے کر ان کے خلاف جہاد و تار ہوا کافا میرے عرب کے قبائل میں سے کچھ لوگ کافی رو گئے فریج نمبر فارو پڑ اللہ تعالیٰ کہنے لگے تو کافی رومن خال اللہ یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ ان کے خلاف کیوں لڑتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں ان کے خلاف لڑوں ہٹا کے وہ تو و رسالت کی گواہی دیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں جب وہ یہ تین کام کر لیں گے آسام ہوں تو اپنے مال اور اپنے خون محفوظ کر لیں گے تین میں سے ایک کام بھی نہیں ہوگا تو ان کا مال اور خون محفوظ نہیں ہے تین کام کر لیں گے تو یہ محفوظ ہو جائیں گے اللہ بھی حفظ اسلام کے حق کے ساتھ ان کے اوپر پھر انتقام لیا جائے گا زکات بھی اسلام کا حق ہے ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کی یہ زکوۃ کرتے تھے اگر انہوں نے وہ اونٹ کا ایک بچہ بھی روک لیا تو اس پر بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا اور یہ ابو بکر روی اللہ تعالیٰ ہوگا اپنا کوئی اشتہادی فیصلہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جو زکات ادا کرے گا وہ تو ٹھیک ہے اور اس نے ادا نہ کی سرمایہ فکینہ آخ روحا و ہم اس سے زکات بھی وصول کریں گے شترا مال ہی ہے اس کو جرمانہ بھی کریں گے اور اس کے مال کا بھی کچھ حصہ ہم لوٹیں گے حضما تم ہزماتی اور یہ ہمارے رب کے خریدوں میں سے ایک قریضہ ہے لال لا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زکات کے مال کی ایک پائی بھی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تو حضرت مقرر تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ان کے خلاف جہاد و تقاب کا اعلان کیا اور ان کے خلاف لڑے جس سے یہ جو ماہین زدات کا فتنہ تھا اعتداد کی صورت میں وہ ختم ہوا <سؤالد> <تصف> <خش> تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس ارتداد والے فطرے کا خاتمہ جن لوگوں کے ہاتھوں ہونا تھا ان کی صفات کیا بیان کی ہے کہ یو شگو ہوں وہ یو فب نہ کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا اذلطن المنی مومنوں پر نرم ہوں گے بہت زیادہ اور عزتن الل کا کافروں پر بہت زیادہ سخت ہوں گے. گے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے وَلَا <تَلَائِن> اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا مومنوں پر نرم ہوں گے کافروں پر سخت ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اس کام کے اوپر اگر کوئی انہیں ملامت کرے تو وہ کسی کی ملامت سے ڈرے گے نہیں اور ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنہوں نے ان مانز کے خلاف کاروائی کی جہاز وتقال کیا وہ ان تمام تقسیفات سے متفق تھے وہ والے اور خوب جاننے والے ہیں انما ولی خوب اللہ ہوا رسول نہ یقیناً تمہارے دوست تو صرف اللہ تعالی ہے اللہ کا رسول ہے اللہ بھی اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ یقینا کا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ یقین زکاتا اور زکات ادا کرتے ہیں وہ ہمراہ اور وہ رکو کرنے والے جھکنے والے ہیں پچھلی آیات میں کافروں سے یہود و نصارہ سے دوستی کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کی تھی اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دوست ہیں کون فلم مسلمانوں کے دوست صرف تین ایک اللہ ایک اللہ کا رسول اور تیسرے مسلمان اور کوئی مسلمانوں کا دوست نہیں ہے لہذا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ بلکہ مومنوں کو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 رکو کی حالت میں یا جھگ کر زکاط ادا کرتے ہیں پھر اس کے اوپر کچھ من گھڑت قسم کی روایتیں بھی ہیں شیعہ لوگ کہ حضرت رضی اللہ تعالی ہم باد ادا کر رہے تھے ایک سائل آیا مانگنے والا آپ رکو کی حالت میں تھے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو رکو کی حالت میں ہی انگوٹھی اتاری اور اس کی طرف ہے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 بربقت نماز ادا کی جائے دوام اور حمیشگی کے ساتھ ادا کی جائے ارکان میں تاغیر ہو اور سنت کے مطابق ہو یہ چھ کام یہ چھ کام ہوں تو پھر نماز قائم ہوتی ہے باجماعت سطح سیدھی بروکت حمیش جی کے ساتھ نماز پر زبان کے ساتھ ساتھ نماز کے ارکان کی تعلیم اور سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی یہ ہے افسانوں کے اور زکوۃ زکوت ادا کرنا زکوات اصل میں یہ ایک معاشی نظام ہے مسلمانوں کا غربت کے خاتمے کے لیے تو مسلمانوں نے اوائل میں آغاز اسلام میں زکوٰۃ ادا کی نتیجہ کیا تھا کہ مسلمان امیر ہوتے چلے گئے آج کل ہمارا جو زکاط کا سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ بھکاریوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے غریب مسکین زیادہ بڑھتے ہیں وہ طریقہ کار کیا ہے کہ زکوت ادا کرنی ہے ایک دو تین چار پانچ دس جتنے بھی افراد مل کے اپنی ساری زکوت ایک بندے کو جو مسکین ہیں مختاج ہے اس کو اپنے کام پہ کھڑا کریں تاکہ اگلے سال وہ کم از کم زکاط لینے والوں میں کھڑا نہ ہو دینے والا بن جائے دینے والا ہے تو کم از کم لینے والا نہ رہے اب ہمارے یہاں رکاطنے کا کیا طریقہ پانچ پانچ دس دس روپئے سو پچاس روپے وہ سارے زکاعت میں شمار کرتے کہے کر جاتے ہیں یہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے نقلی خراقات ہیں زکات کے علاوہ نقلی شرکا بھی اللہ نے مقرر کیا ہے اور جو زکوٰۃ ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے تو میں یہ صبح اللہ رسول آم اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لے آئے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ الْغَالِبُونَ تو یقیناً اللہ کا گرو جو ہے وہی غالب آنے والا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جاری ہو یا ایمان کے ساتھ تو اس میں ہی غمبہ اور عزت ہے اور کافروں کے ساتھ یہ و دو کے ساتھ دوستی ہو تو اس میں زندہ بستی اور خسارہ ہے ماشا اللہ ماشا. سبحان اللہ.